آلِكَ نُور اللہ وزن کم کرنے کا طریقہ میرے شیخ حقیقت کا رسالہ ہے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور بہت پیارے پیارے مضامین اس کے اندر شامل ہیں زیادہ کھانے سے ہونے والی گناہوں کی بیماریوں کا تذکرہ موجود ہے اور روزانہ کتنا پیدل چلنا چاہیے وزن کم کرنے کے لیے کدو شریف پکانے کا طریقہ بھی اس میں لکھا کھا کر فوراً اگر سو جائیں تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اس میں درود پاک کی جو فضیلت القول البدی کے حوالے سے لکھی ہے وہ پیش کرتا ہوں رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے على حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و ہی وبارک وسلم کے ناظرین قرآن قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو مرحبا اس سلسلے میں کہتا ہوں میرے پیارے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا پیارا پیارا ارشاد ہے نیتنی خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے اول تو آخر اس سلسلے میں شرکت کی نیت فرما لیجیے حسب حال مزید اچھی اچھی نیتیں بھی شامل فرما لیجیے یاد رہے اگر نیک کام میں بھی ثواب کی نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا نیک کام ہے اچھا کام ہے اور آپ جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اسی قدر ثواب بھی آپ کا بڑھتا چلا جائے گا حس حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے آج جو قرآنی قصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے حضرت سیدہ ذلقرن فدی اللہ تعالی نوکر. آپ کون ہیں آپ کا نام پاک کیا ہے آپ ولی ہیں نبی ہیں فرشتے ہیں کون ہیں آپ کو ذوال قرن کیوں کہا جاتا ہے کیا آپ کی ساری دنیا پر بادشاہت تھی آپ نے کتنے سفر کیے اور قرآن پاک کی کس صورت میں آپ کے ان اسفار کا ذکر ملتا ہے وہ قوم جسے یاجوج و وجو کہا جاتا ہے یہ قوم کیا تھی اس قوم کی بدماشیاں کیا تھی اور حضرت ذلقرن رضی اللہ تعالی ہونے کن کے کہنے پر اس قوم کے سامنے دیوار بنا دی اور وہ دیوار کیسی تھی کیسے بنائی آپ نے اور یہ دیوار کب ٹوٹے گی کیسے ٹوٹے گی انشاءاللہ شاء و وجل آج کے سلسلے میں آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ کے دلچسپی بڑھانے کے لیے میں نے ابلاً یہ مدنی پھول پیش کر دیے دل کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام ہے سکندر آپ نے سنا ہوگا تو قدر کا سکندر ہے تو آپ کا نام سکندر ہے اور تفصیل ساوی میں ہے کہ حضرت سیدنا خضر علا نبی نام علی سلا تو سلام کے آپ خالہ زاد بھائی ہیں ہم جس کو کزن بھی کہتے ہیں حضرت خضر علیہ سلام یاد رکھیں یہ اللہ کے نبی فتح و رضویہ میں اعلی حضرت نے اپنی تحقیق یہی لکھی ہے تو حضرت ذلقر رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت خضر علیہ السلام کے وزیر اور جنگلوں میں آپ کے علم بردار رہے آپ کس قوم سے ہیں حضرت سام بن نوح علی السلام کی اولاد میں سے اور ایک بڑیا کے اکلوتے فرزم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی علیہ نبی جینا علیہ السلاۃ و کے دستے حق پرست پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدتوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت ہے بڑا مرتبہ ہے آپ کا سارے مذاہب والے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے اور یاد رہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے افضل و اعلی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ سلاۃ وسلام تو حضرت سکندر ذلقرعین رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور آپ کی صحبت کا شرف بھی حاصل کیا حضرت ابراہیم علیہ صلاحت والسلام نے ان کو وصیتیں بھی فرمائی اور صحیح قول یہی ہے کہ حضرت القرنائین سکندر رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں ہیں بلکہ بندہ صالح ہیں اللہ کے نیک بندے اور ولایت کے شرف سے مشرف ہوئے خزاں ان الرفان میں صدر اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ حکیم محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمتہ اللہ یہ خزان الرفان کی اجازت کر لیجئے اور میرے سن و دلاتے ہیں اس کا ترجمہ کنز المان اور تفصیر نور العرفان یا خزان العرفان پڑھنے کی اور مدی نام پر عمل بھی کیا جاتا ہے اور اب ماشاء کی آمد بھی ہو گئی ہے تین آیا ترجمہ و تفسیر کے ساتھ روزانہ پڑھنے کا یہ مدنی انعام عام امیر علیہ سنت کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے تو خزائن العرفان میں سولہ پارے میں صد الافا نے یہ لکھا ہے حضرت ذوالقرعین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کی نبوت میں اختلاف ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے اللہ ازل سے محبت کرنے والے بندے تھے اللہ ازل نے انہیں محبوب بنایا انہیں ذوال کیوں کہا گیا ایک تفسیر میں ہے کہ میرے آکاری سادت اسلام نے فرمایا کہ یہ ذوال کرنائن مینز دو سینگھوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دو کناروں کا چکر لگایا تھا اور باس کا قول ہے ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے سو برس کا ایک قرن ہوتا ہے اور باس کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسو تھے دو گیسو تھے اس لیے انہیں زلکر کہتے تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھرتے ہوئے سینگ نظر آتے تھے اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب و طرفین و شریف زادے تھے اس لیے لوگ ان کو ظلم کر کہنے لگے اور مدنی چلن کے ناظرین حضرت سیدنا سلیمان علا نبی ہنا ولی سلاط وسلام کی بے مثل وفات کا جو پہلا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا اس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علی سلام کو اور حضرت ذوقر نائن ردی اللہ تعالی انہوں کو پوری زمین کی بادشاہ تع فرمائے چار بادشاہ ہیں جو پوری زمین کے بادشاہ بنے دو مومن دو کافر مومن بلکہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرن جو کہ اللہ کے ولی ہیں اور کافروں میں بخت نفر اور دوسرا نمرود مردود اور ایک اور پانچویں بادشاہ امت میں ہونے والے وہ بھی سوری زمین کے بادشاہ ہوں گے ان کا نام نامی اسم میں گرامی ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ذلقرعین سکندر رضی اللہ تعالی انہوں نے تین سفر کیے ان کے تینوں سفروں کا حال سورہ کاف میں ہے اور اس کی ردعت بھی عجیب اور عبرت خیز ہے حضرت ضلع سکندر رضی اللہ تعالی انہوں نے پرانی کتب میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ سلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کہ چشمے سے پانی پیے گا اس کو موت نہ آئے گی تو حضرت ذلقرن سکندر رضی اللہ تعالی عنہ نے جانب مغرب سفر کیا آپ کے ساتھ حضرت خزر علا نبی سلاۃ السلام بھی تھے وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے پانی بھی پی لیا مگر حضرت ذوالقرنائن کے مقدر میں نہ تھا محروم رہے اسی سفر میں آپ جانی میں مغرب روانہ ہوئے جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر لی یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ سورج غروب کے وقت ایسا نظر آتا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے وہاں حضرت ذلخر سکندر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی اس کے علاوہ اس کا کوئی لباس نہیں تھا دریائی مردہ جانوروں کے سوائے ان کی کوئی غذا نہ تھی یہ قوم ناسک کہلاتی تھی حضرت عبل رضی ربی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں لوگ بہت طاقتور ہیں بہت جنگجو ہیں تو حضرت ذلقرن سکندر رضی اللہ تعالیوں نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دی تو یہ لوگ جو کہ جانوروں کی کھالے پہنتے تھے دریائی مردہ جانور کھاتے تھے وہ قوم جو ناسک کہلاتی تھی ان میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے اور کچھ حضرت سیدنا ذوال سکندر رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے ہاتھوں قتل ہو گئے حضرت ذوالقرن سکندر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دوسرا سفر کیا وہ جانب مشرق تھا پہلا ویسٹ میں پھر اسٹ میں راستے میں جو قومیں ملتی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تبارک وا تعالی کی وحدانیت کے قبول کرنے کی انہیں دعوت دیتے اگر وہ قوم یہ دعوت قبول کرتی تو بہت اچھا ورنہ ان سے جنگ ہوتی اور اللہ تعالی کے فضل سے آپ کو فتح و کامیابی حاصل ہوتی آپ انہیں ماتحت بناتے وہاں کے مال مویشی خدام لے کر آگے چل پڑتے بنی اسرائیلی خبروں میں سے ہے کہ حضرت ذلقر نئی سکندر ربیع اللہ تعلن ہو ایک ہزار چھ سو سال زندہ رہے کتنی عمر پائی سولہ سو سال ایک ہزار چھ سو سال اور برابر زمین پر دین الہی کی تبلیغ کرتے رہے نیکی کی دعوت دیتے رہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی بادشاہت بھی پھیلتی چلی گئی سحران اللہ ایک ہزار چھے سو سال زندہ رہے اور نیکی کی دعوت دیتے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کی دعوت کی توفیق خطا فرمائے گھر میں مدنی ماحول بنائے مدنی چینل کے ذریعے سے اپنے دوستوں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں یہ بھی شارٹ کٹ ہے اپنے آفس کے اسلامی بھائیوں کو دعوت دیں محلے میں دعوت دیں رشتہ داروں کو دعوت دیں دعوت اسلامی کے اجتماعات کی دعوت دیں جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے اس کا وزٹ کرنے کا دعوت دیں دعوت اسلامی کی کتب یہ پڑھنے کے لیے دیں یہ بھی نیکی کی دعوت دینے کا ایک بہترین انداز ہے حضرت سید ذو کر سکندر جب سورج طلو ہونے کی سن رائز ہونے کی جگہ پہنچے تو دیکھا وہاں ایک قوم ہے جن کے پاس عمارت اور مکانات نہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے ہیں اور سورج جب ڈھل جاتا ہے تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی تلاش کرنے لگ جاتے ہیں یہ قوم کہلاتی تھی منسک حضرت ذلقرنائن رضی اللہ تعالی انہوں نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو کفر پر ڈھیٹ رہے اڑے رہے ان کو تہ کر دی ایک شخص نے حضرت مولا علی مشکل کو شاہ شہن شاہ, شاہ اولیا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے پوچھا ین سکندر رضی اللہ عنہ مشرق و مغرب تک کیسے پہنچ جاتے تھے شہنشاہ اولیا مولانشکل کشا کر رم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا اور تمام اسباب انہیں مہیا کر دیے تھے اور پوری قوت و طاقت عطا فرمائی تھی مدنی چلن کے ناظرین پہلا سفر ہوا حضرت ذلقرنائن رضی اللہ تعالی عنہ کا مغرب کی جانب آپ نے وہاں تک سفر کیا جہاں محسوس ہوتا کہ سورج سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے اور قوم ملی ناسک اور جو ایمان لے آئے تو بچ گئے اور بہت ساروں کو آپ نے قتل کر دیا اور بہت سارا ان کا جو مال مویشی اور خادم لے کر چلے دوسرا سفر کیا آپ نے مشرق کی جانب اور قوم ملی منسک ان سے مقابلہ کیا جو ایمان لائے اچھا سلوک کیا اور جو کفر پر اڑے رہے انہیں تے تہ کر دیا انہیں ختم کر دیا تیسرا سفر آپ نے کیا شمال کی جانب یہاں تک کہ سدین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے وہاں کی آبادی بڑے و غریب زبان بولتی تھی ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے سائن لینگویج سے بمشکل بات چیت کی ان لوگوں نے حضرت سعیدنا ذوال سکندر رضی اللہ تعالی سے یا جوج و معجوج کے مظالم کی شکایت کی اور ارض کی کہ آپ ہماری مدد کریں یا جوج و معجوج یہ یاف جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے ان کی اولاد کا ایک فسادی گروہ ہے جھگڑالو گروہ بہت زیادہ تعداد میں پلا کے جنگجو خوار واشی جنگلی جانوروں کی طرح رہنے والے لوگ موسم ربی میں یہ لوگ غاروں سے نکلتے تمام کھیتیاں چڑھ کر جاتے سبزیاں کھا جاتے اور خشک اشیاء کو لاد کر لے جاتے آدمیوں کو جنگلی جانوروں کو کھا جاتے یہاں تک کہ سانپ بچو گرگٹ ہر چھوٹے بڑے جانور کو بھی کھا جاتے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وبارک صحیح بخاری شریف حدیث نمبر سات ہزار ایک سو صحیح مسلم شریف حدیث نمبر دو سو اٹھاسی سنہوں نے حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستاسی سنہوں نے ابن ماجہ حدیث نمبر تین زینب بنتے جہد رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ایک دن ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے آپ فرما رہے تھے اربوں کے لیے اس شر سے ہلاکت ہے جو قریب پہنچ چکا ہے آج یا جوج کے صد یعنی بند سے اتنا کھل گیا ہے آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر دائرہ بنایا حضرت زینب بنتے رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم میں سے نیک آدمی ہوں گے اس کے باوجود تو ہم ہلاک ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں جب خبیص کام بہت ہو جائیں گے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں بھی یاجوج جو کا ذکر ہے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 110 اس میں بھی ذکر ہے چنانچہ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یاجوج یا جوجوج کو بھیجے گا وہ ہر بلندی سے بدسرت یعنی تیزی کے ساتھ پھیلتے ہوئے آئیں گے ان کی پہلی جماعتیں بحیرہ تبرستان سے گزریں گی اور وہاں کا تمام پانی پی جائیں گی یعنی دس میل لمبا جو دریا ہوگا وہ سارا پانی پی جائیں گے ایک گروہ پھر جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو وہ کہیں گے یہاں پر کسی وقت پانی تھا اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ رح اللہ علیہ نبی علیہ صلاحت اور ان کے اصحاب محصور ہو جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک بیل کی سری بھی تم میں سے ایک کے سو دینار سے افضل ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب دعا کریں گے تب اللہ تعالی یا و ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کرے گا پھر صبح کو وہ سب دف یعنی اچانک مر جائیں گے پھر اللہ عزل کے نبی اور ان کے اصحاب زمین پر اتریں گے مگر زمین پر ایک بالشت برابر بھی ان کی گندگی اور بدبو سے خالی نہیں ہوگی پھر اللہ عزل کے نبی حضرت سیدنا عیسہ رح اللہ علیہ نبی شینا و علیہ السلام اور ان کے اصحاب اللہ اعزل سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی بختی اونٹوں کی مانند پرندے بھیجے گا یہ پرندے یا جوج, و ما جوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی ہر گھر خواہوں مٹی کا مکان ہو یا کھال کا خیمہ وہ آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگا اور اپنی برکتیں لٹاؤ اس دن ان کی ایک جماعت ایک انار کو سیر ہو کر کھا لے گی ایک انار ایک جماعت کھائے گی اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے لیے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی بکری ایک گھر والوں کے لیے کافی ہوگی اس دوران اللہ تعالی ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کی نیچے لگے گی اور وہ ہر مومن اور ہر مسلم کی روح قبض کر لے گی اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گلوں کی طرح کھلے عام جنسی عمل کریں گے اور ان پر ہی قیامت قائم ہوگی صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 111 حضرت رضی اللہ سو عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ پہاڑوں کے, کے پاس پہنچیں گے یہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا اب آسمان والوں کو قتل کریں اس اللہ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلودہ کر کے لوٹا دے گا حضرت ذوالقرن رضی اللہ تعالی انہوں سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر ان کے ازا رسانیوں سے بچائیے ان لوگوں نے ان کے عبض کچھ مال کی پیشکش کی تو حضرت سیدنا ذلقرن سکندر رضی اللہ تعالی نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا دی. تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو چنانچہ دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی جب پانی نکل آیا یہ خزائن اور عرفان میں لکھا ہوا جو عرض کر رہا ہوں اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے لوہے کے تختے نیچے اور اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا گیا اس میں آگ لگوا دی کی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی پھر پگلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور مستحکم دیوار بن گئی اس کو کہتے ہیں سدے سکندری کیونکہ حضرت ضلع خر کا نام ہے سکندر اور یہ بند آپ نے باندھا یاجوج و ماجوج کے سامنے ان کو بند کرنے کے لیے ایک صاحبی رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مرض کیا کہ میں نے وہ دیوار دیکھی ہے فرمائے کیسی ہے کا دھاری دار چادر جیسی ہے اس میں سرخ اور سیاہ دھاریاں ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ٹھیک کہا خلیفہ وافق نے اپنے زمانے میں اپنے امیروں کو ایک وافر یعنی بہت زیادہ لشکر بہت زیادہ سامان دے کر روانہ کیا کہ اس دیوار کی خبر لائیں یہ لشکر دو سال سے زیادہ سفر میرا ملک در ملک پھرتا رہا آخر کار اس دیوار تک پہنچا تو کیا دیکھا لوہے اور تانبے کی دیوار ہے اس میں ایک بہت بڑا نہایت پختہ عظیم الشان دروازہ بھی اسی کا ہے جس پر منوں کے وزنی قفل یعنی تالے لاک لگے ہوئے ہیں جو مال مسالہ دیوار کا بچا ہوا ہے وہیں پر ایک برج میں رکھا ہوا ہے جہاں پہرا چوکی مقرر ہے اور دیوار بے حد بلند ہے جتنی کوشش کی جائے اس پر چڑھنا ناممکن ہے اور اس سے ملا ہوا پہاڑیوں کا سلسلہ دونوں طرف برابر چلا گیا ہے اور بھی بہت سے عجائب اور غرائب دیکھے جو انہوں نے آ کر خلیفہ کو عرض کیے یہ سب سکندری وہ دیوار جو یاجوج و ماجوج قوم کے سامنے بنائی گئی ہے یہ کب ٹوٹے گی سنیے حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں دن بھر محنت کرتے ہیں اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ باقی چلو اب کل توڑ لیں گے دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں حدیث پاک میں جو بیان ہوا میں آپ کی خدمت میں ارد کر رہا دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو یعجوج و جج میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو ان کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے تو ان لوگوں کے انشاءاللہ اللہ تعالی کہنے کی برکت اور اس کلیمے کا سمرہ یہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا دیوار ٹوٹے گی اور جوج واجوج وہ جنگجو وہ خوار وہ جنگلی وہ نکل پڑیں گے اور زمین میں فتنہ و فساد برپا کر دیں گے قتل و غارت کریں گے چشموں کا تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے جانوروں کو درختوں کو کھا ڈالیں گے زمین میں ہر جگہ پھیل جائیں گے مگر مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے اور پہلے عرض کیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا ولی سلاۃ اسلام کی تشریف آوری دنیا میں ہو چکی ہوگی آپ دعا فرمائیں گے یاجوج جوج واماجوج کی قوم کے گردروں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور یہ ہلاک ہو جائیں گے بارہ سترہ سورہ انبیاء کی آئے نمبر چھیانوے میں ان کا ذکر ہے چنانچہ نشاد ہوتا ہے ج م ج ہوں کل سی لو ترجمہ ایک انزل ایمان یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یوج و م اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے منی چلن کے ناظرین یاجوج واماجوج کا واقعہ آپ نے سنا صد سکندری کا سنا حضرت سعید رز القرنائی سکندر رضی اللہ تعالی کا سنا کتنا دلچسپ ہے یہ واقعہ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں اللہ ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے اور یہ پڑھیں گے تو دلچسپی بھی ہے اس میں قرآن واقعات کے اندر عبرت بھی ہے تربیت بھی ہے برکت بھی ہے نصیحت بھی ہے ثواب بھی ہے اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں اللہ میں توفیق عطا فرمائے حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ نمبر دو سو انتالیس پر بھی کچھ لکھا ہے آئیے وہ بھی عرض کرتا ہوں مفسرین کرام رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سینا موسا علیہ نبی ہینا ولی سلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل نے دین میں باطل چیزوں کی آمیزش کر دی تو ایک گروہ سے جدا ہو گیا انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ وہ ان کو دین میں باطل چیزوں کی ملاوٹ کرنے والوں سے دور کر دے. چنانچہ زمین کے نیچے ایک سراخ ظاہر ہوا اس میں چلتے ہوئے انہوں نے کشادہ وسیع میدان دیکھا تو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا ان کے بیٹے سب نسلیں مستقل طور پر وہیں قیام پذیر رہی یہاں تک کہ حضرت سیدنا نسل سکندر رضی اللہ تعالی ایک دن سیر کرتے کرتے کرتے یہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہاں لوگوں کی عمریں دراز ہیں کوئی فقیر نہیں قبریں گھر کے دروازوں کے قریب عبادت گاہیں گھروں سے دور ہیں گھروں پر دروازے بھی نہیں ہیں نہ ان پر کوئی حاکم ہے نہ ان کا کوئی امیر ہے آپ نے ان باتوں کا راز پوچھا تو عرض کی گئی اے بادشاہ ہماری عمروں میں برکت کا سبب ہمارا ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے ہم میں سے جب کوئی محتاج ہو جاتا ہے ہم سب مل کر اس کی محتاجی دور کرتے ہیں اسی طرح ہم سب اگنیاں ہیں اور ہماری قبروں کے گھر سے قریب ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء سے سنا کہ قبر زندوں کو موت کی یاد دلاتی ہے اور عبادت گاہوں کے دور ہونے کا سبب ہمیں انبیاء کرام علیم السلاط والسلام اور علماء کرام رحم اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ ان کی طرف قدموں کی کثرت سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے گھروں کے دروازے نہیں اس لیے کہ ہم کسی کی چوری نہیں کرتے تو ہمیں دروازوں کی حاجت نہیں ہم پر کوئی حاکم نہیں کوئی امیر نہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے بلکہ ہم بہم عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں پھر ہمیں امیر و حاکم کی ضرورت بھی نہیں پڑتی حضرت سیدنا ذلقر سکندر ربی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں نے تمہاری مثل کوئی قوم نہیں دیکھی اگر میں نے کسی شہر کو وطن بنانے کا ارادہ کیا تو تمہارے حسن معاشرت اور اخلاق جمیلہ کی وجہ سے اس شہر کو وطن بناؤں گا بدی چل کے ناظرین آپ نے سنا یہ کیسے بے مثال لوگ تھے ان کے اخلاق کس قدر اچھے تھے کوئی محتاج نہیں کیوں کہ اگر کوئی محتاج ہوتا ہے تو سب مل کر اس کی محتاج ہی دور کر دیتے تھے اور اب حسد کی آگ میں جلے ہوئے لوگ کیا مدد کریں گے کسی کو کھاتا دیکھ کر کسی کی عمارت دیکھ کر کسی کی سوارے دیکھ کر ایسی حسد کی آگ میں جلتے ہیں اللہ وہ نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں جادو تک کرانے سے بھی دریغ نہیں کرتے نہ جانے کیا, کیا کرتب کرتے ہیں استقفر اللہ تو کیسے بے مسل لوگ تھے یہ سبحان اللہ قبریں انہوں نے اپنے گھر کے قریب کیوں بنائی تھی اس لیے کہ قبروں کو دیکھ دیکھ کر موت یاد آتی رہے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیے روایت کا خلاصہ ہے کہ جو روزانہ موت کو بیس مرتبہ یاد کرے بروز قیامت شہدا میں اٹھایا جائے گا موت کو یاد کرنے کی تو فضیلت ہے ایک روایت میں ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہے اللہ کا پیارا بندہ ہے وہ اکبر تو ان لوگوں نے یہ بے مثال جو قوم تھی کپڑے گھر کے دروازے کے ساتھ بنا رکھی تھی تاکہ موت کی یاد آتی رہے پر آج کل ہمارے ہاں قبرستان اور اس کا سلسلہ ہے یہ درست ہے اور عبادت گاہیں اس قوم نے اپنے گھر سے دور بنائی ہوئی تھی کس لیے تاکہ جتنے قدم ہمارے وہ عبادت گاہ کی طرف جائیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے ثواب ہوگا نیکیاں زیادہ ملیں گی تو وہ اسلامی بھائی جن کے گھر مسجد سے دور ہوتے جماعت میں سستی نہ کیا کریں اور یہ حقیقت ہے یہ تو پچھلی قوم تھی ہمارے لیے بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ہے کہ مسجد کی طرف ان کے جتنے قدم پڑیں گے اتنا ہی عجر و ثواب ان کے لیے زیادہ ہوگا راہ علم کتاب کے صفحہ نمبر باون پر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ذلقر رضی اللہ تعالی نے وہ مشرق سے مغرب تک تسلط قائم کرنے کے لئے سفر کیا تو حکمہ سے مشورہ کیا اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے کہا میں سمجھتا ہوں کہ میں خام خواہش تھوڑی سی مملکت کے لیے سفر کروں دنیا قلیل ہے فانی ہے حقیش ہے اس دنیا کو حاصل کرنا نہ تو کوئی بھاری کام ہے اور نہ ہی یہ حصول بلند پایا امور میں سے تو حکمہ نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ کو علائی کلمہ حق کے لیے یہ سفر ضرور اختیار کرنا چاہیے اس طرح آپ کو دنیا آخرت دونوں میں حصہ نصیب ہوگا تو یہ سن کر آپ نے فرمایا یہ تجویز واقعی احسن ہے یعنی بہت اچھی ہے آپ دیکھیے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں ان سے مشورہ کیا جاتا ہے تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے جو بھی کام ہم کریں مشورہ کریں مشورے میں برکت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی یاد رکھنے کی سمجھنے کی علم حاصل کرنے کی دوسروں کو سکھانے کی سیکھنے کی توفیق قطع فرمائے دعوت اسلامی قرآن سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریکیں اور قرآن تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کوشاں اس کا ساتھ دیجئے الحمد للہ مدرسۃ المدینہ لمنی لبنات مدرسۃ المدینہ جسبقتی مدرسۃ المدینہ بالیغان مدرسۃ المدینہ بالیغات مدرسۃ المدینہ آن لائن مدرسۃ المدینہ آن لائن بالیغات یہ دعوت اسلامی کے شعبے ہیں جو قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں ویسے تو ہر شعبہ کر رہا ہے بالخصوص جو قرآن پاک کی تعلیمات کو شعبہ دعوت اسلامی کے عام کر رہے ہیں ان کا میں نے عرض کیا اللہ تعالی میں عمل کی توفیق خطاف رمائے آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم